تو ساجو آخی جانے جو جا جا جا خدا دے سامنے مخلوق کی کوئی عزت نہیں ہی. کیا اللہ تبارک و بالا کسی بان سے آخیا کہ میرے نبیاں دی میرے اگے کوئی عزت نہیں آنکھا, آنکھا, آنکھا, آنکھا, آنکھا. لیکن ان بے وقف لوگوں نے اگ مہز نبیاں کی بے عزتی کر بہانا رکھا ہوا کہ رب سامنے لایا مقابلے میں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 تھی کہ اللہ رسول عزت نس وقت ہر کسی میری گل بڑے توجہ جی بڑی درد بڑی توجہ ناجو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 نال اتھے تک نوبت پہنچی ہے کہ جیڑا خدا رسول کر قرآن کردہ جہاں کر کفر دے خلاف بولے بدقمیز غیر مہذب ہے لفظ اس کی بولنے بےہدا بولی جانا ہے کسی نو کچھ نہیں آخنا چاہیے کسی نو کا نہیں آخنا چاہیے کافر آخنا چاہی بھی کافر نہیں آخنا چاہیے اسلام چنی سختی کوئی نہیں پتا نہیں کتوں کر لینی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 تو میں کیوں نہ مسلمان ہو نہیں ہے یہ مسلمان ہوتے تو سارے دل دماغ در ہر ہاں پیچھے لا لو اللہ رسول بھی عزت نہ <تصفيق> اور دلیل سنو بھابی علاقے جلسے کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں مرزائی کرتے ہیں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 سائنس آخری قرآن حریف میرے پلے چلا چلے اور اسلام ہے سائنس بھی تاریل بھی تاریخ کھلے پچھے چلے یہ معاملہ یہ کا نالو ایمان والا یہ ایم ملنا ہی تھا ہے. مولا علی مشکل کشاہ سرکار فرما نے جی دین اقل ہوا یعنی اکل کے تہ ایسا حکم کر دے کہ جا بندہ پیران سے موزے چڑھا ہے نا موزے مسے کا حکم دیں پیر کے تھلے والے پاسوں مسا کرنا کیونکہ زمین نرد لگنا ہے پر حکم شرع فرما دی اسل پاسوں مسا کرو موزے والے اتنے پاسے آتے گیلا کر کے فرمائیں کا مطلب یہ نکلیا کہ تیری یہ چاناصل کرو دل والا جڑا سبحان اللہ سبحان اللہ در ویگ اللہ دا مطالبہ ساٹھے پوائ اپنی اکلو میرے پیچھے چلاؤنے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 اتحر خرچ والا چکرنا پڑھے لکھے ہونا سوچنا ہے کیوں؟ میری اکل ہوندی یہ کہ نہیں آ جی اے سمجھاؤ کہ صحیح سی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہ اللہ تعالی اگے بولتے نہیں <laughs> <آل laughs> سمجھ نہیں جی لگی آلے آل آل آل آل آل اور قسم خدا بھی کر کے آنا.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 دسو یارو اساق، اساق خدا سے پتہ نہیں کس قہر تعلق آئے بہبی جدو ممبر سے بیٹھے مد... اپنے <سؤال> خدا نا <نو کی براش> چ <دیاؤ>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 قرآن ہوں کہ نہیں تھا مسجد ہوتی کہ نہیں مسجد قرآن ہوتا کہ نہیں تھا مسجد قرآن پاک ہوں نے کہ نہیں پر تھانے درچ ہی قرآن ہوں نے مسجد ہے مسجد کے قرآن تھا قرآن کیوں نہیں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 آرہم اللہ کے دینا نہیں ہے آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم آرہم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 کائد مسلم لیگ اور تاریخ پاکستان اس آخر شان تھی شانداری آداں شان پہ شانداری ہے اسے کتاب د ست والیا شان اس دس مسٹر جنا رو پہ آتاب <آندا> یہ بندی پہ ہے کہ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 قانون میرا چلایا جے دے, اسلام دے لے لے لایا جے پھر پاکستان میں دے چلنا چاہ جا مقصد اسلام نہ ہو سر ہے مومن دا پہلے دن تو مقصد اسلام رسالہ <Players> <illas> <AA nosso>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 کسی پاسوں حضور کی شریعت باہر ہو جائیے اللہ سجنوں؟ اللہ انگریزی تعلیم دے دی سارے دنیا دے کام دین تو باہر کر <تصفيق> سجنا سڈا قرآن فرما من دل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 لگ جائے تے انہوں سنت پاؤ سنت نہ بیٹھے تو پتا کی آدھے گل تو سمجھ لگی نے بال سنت پہ بیٹھ گئے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 کیوں بھی سجنا کچا اس نال متفق ہو کہ نہیں کیا سانو آواز حق کی بند کر دینی چاہیے حکومت ساری گل گل ثابت کرے مالی کٹے پروفیسر کٹے کر جج کٹے کر سارے ملک دے جنہاں نے اپنی اکلاتے بڑا نہ آئے یہ لگور کی نسل ساری اچھا ہوا دی اولاد آ جائیں گے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 معلوم ہوا جا دی اب نہیں جہا سور ہے مداری بندر جی مداری نایا مداری نے باندر نکھایا ہوں تو او جناب جیسے اشارہ کرے اوے چل رہا ہے انہوں سکھایا ہوں کوئی اشارہ ہے کہ ہے ٹر پہ یہ الگ نہیں ہوں کہ کاری نہیں ہوں دے۔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 اے حال ہے سجم پتا دیجیے آپ لکھتا پہ, لکھ پہ پروفیسر کی لکھنا ہے بلائے ہاں کاری بشیر احمد نقش بند رکن سونا روحت ہلال کمیٹی مولا فلان سے فضلو مان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 ہے بہرال درارا توار مسجد اللہ تعالیٰ درار مسجد آ باہر جڑا سونا لگے وہ رکھ لینا جو رکھ لینا